قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے مثلاً سم خلائف فی الارض سورہ دس آیت چودہ یعنی پھر ہم نے ان کے بعد تم کو ملک میں جانشی بنایا قرآن کی مسکرہ آیت یعنی البقرا آیت تیس